ان يصلون على آمنوا وسلموا محترم بھائیوں محترم عیو محترم بادشاہ میں سامعات اللہ دوبارہ و وطارہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس وہ ہمیں عدم سے وجود میں لے کر آیا اس کائنات میں اس نے ہم کچھ نہیں تھے ہمیں انسان بنایا پھر اگر اللہ تعالیٰ انسان بنا کر ہمیں ہدایت نہ دیتا آگ میں جلتا آگ میں جلتا تو تمنا کرتا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو پیدا کرنے کا احسان سے بڑا احسان ہدایت دینا ہے اور اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا کرنے والے کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کو بھی میرے رب نے پیدا کیا ہے لہذا وہ احسان بھی حقیقت میں رب ربعۃ جلال کا احسان ہے اللہ اکبر انہوں نے بھیجا ان کو کہ جاؤ جا کر کے میری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ بلغ ما ان ضلع علیہ کا جو آسمان کی طرف سے آئے گا اس کو آگے پہنچا دو یہ کام ڈاکیا بھی کرتا ہے آپ نے ان کو لیٹر دیا وہ جا کر اس کو دے دیتا ہے وہ کہتا ہے جی یا میں نہیں لیتا وہ کہتا نہ لو واپس دے دو جس کے نام پر آیا ہے وہ موجود نہیں وہ کہتا ہے جی میں واپس لے جاتا ہوں بات ختم لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلات السلام کا اللہ کا پیغام پہنچانا وہ ڈاکیہ کی طرح نہیں تھا اتنی شد و مد کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا کہ بھیجنے والے کو اپنے نبی پر ترس آنے لگ گیا آپ کسی کو کہیں کہ یہ کام میرا کر دو اور دیکھنا توجہ کرنا محنت کرنا پھر آپ کو خود ترس آنے لگ جائے کہ یہ اتنی محنت کر رہا ہے اتنی تو میں نے بھی نہیں کہی تھی رب الدلال نے دسیوں آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل فرمائی جتنے سابقہ قصے سابقہ امتوں کے ان کے پیچھے تسلی ہے اس امت کے لیے نصیحت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو ان کا وہی حصل ہوگا جتنے سابقہ انبیاء کے قصے ہیں اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے فقط کچھ ضبط رسولمن قبل یہ کوئی نئی بات نہیں آپ سے پہلے اور لوگوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا اللہ اپنے نبی کو یہ فرماتا ہے کہ صابقہ انبیاء کی طرف دیکھ تو یہ تسلی آئے انسان کی فطرت ہے جب دیکھتا ہے جس مصیبت میں وہ ہے اس مصیبت میں اور بھی ہیں تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے اور اگر وہ یہ دیکھے کہ میرے سے بڑی مصیبت میں بھی کچھ لوگ ہیں تو اس کو تسلی اور زیادہ ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے عدل نہیں کیا یا کہا کہ یہ جو آپ نے مال تقسیم کیا ہے اس پہ اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں اس طرح کی کوئی گستاخی کی فرمایا میں تیری اس بات پر صبر کروں گا اس لیے کہ میرے بھائی موسا پر فعن موسا اوزیا بے اکثر مندانے ان پر اس سے بھی بڑی تہمت لگائی گئی تھی انہوں نے صبر کیا تھا تو میں ان سے چھوٹی تہمت پر صبر کروں گا میرے بھائی نے بھی صبر کیا تھا تو سابقہ انبیاء کے کسے بیان کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے آپ اتنے حریص ہیں حریص علیکم بالمؤمنین راؤف الرحیم اتنے حریص ہیں لوگوں کے اسلام پر عبداللہ بن ابئی کو دیکھ لو آپ ظالم منافقوں کا رئیس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی بی پر توہمت لگانے والا پھر کہتا ہے مدینہ لائے رجاع مدینہ جائیں گے نا تو عزت والے زلیلوں کو نکالیں گے اپنے آپ کو عزت والا کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو زلیل کہتا ہے اتنی گستاخیاں کرنے والا تہمتیں لگانے والا ساتھ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں گدے پر سوار ہیں راستے میں کچھ لوگ کھڑے نظر آئے آپ نے السلام علیکم کہا ان میں عبداللہ بن عبید ظالم بھی تھا کہتا ہے پہلے تو منہ پر کپڑا لے لیا اب ہے جاننا نت نہ ہمارک ایک گدے کی بدبو کو ہم سے دور کرو پھر کہتا ہے لا تو غبرا لینا یہ غبار مت اڑاؤ پھر ظالم کہتا ہے اپنے گھر بیٹھے رہا کریں جو آئے ان کو باز کیا کریں ہمارے پاس مت آیا کریں کتنی گستاخیاں ہیں صحابہ کرام بھی کچھ موجود تھے کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ تشریف لایا کریں آپ ہمیں سمجھایا کریں وہاں سے نکلے ساتھ ربادہ کے پاس گئے وہ خزرج کے سربراہ تھے اور یہ ظالم بھی خزر تھا فرمایا دیکھو تیرے ساتھی نے میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے حضرت سعد بنوادہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول علیہ اللہۃسلام اللہ آپ کو لے آیا اگر آپ مدینہ میں آنے میں تھوڑا لیٹ ہوتے تو سارے قبیلے مل کر عبداللہ بنبع کو اپنا سربراہ بنا رہے تھے آپ کے آنے سے اس کی سربراہی ختم ہو گئی یہ اپنے غصے نکالتا ہے اس لیے دفاع کریں آپ آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی جب مرا اپنا قمیص مبارک اتار کر کے اس کو کفن دیا حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ جیسے بڑا غصہ کہ یہ ظالم اس کا یہ جرم اس کا وہ جرم اس کو آپ قمیص دیں اس کا جنازہ پڑیں آپ اس کا بالکل جنازہ نہ پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئت نادرا دی تغفر لحم اولا دستخط ان کے لیے بخش مانگو یا نہ مانگو ان تستغفر دست لحم سب اللہ لہم ان کے لیے ستر بار بھی آپ مجھ سے معافی مانگو نا تو ان ظالموں کو میں نے معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جرم بھی بڑے تھے اللہ کا غصہ بھی بڑا تھا جرم بھی بڑا تھا اللہ کا غصہ بھی بڑا تھا لیکن رحمت اللہ عالمین کی رحمت بھی بہت بڑی تھی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے ستّر بار کہا ہے نا کہ ستر بار معافی مانگو تو میں معاف نہیں کروں گا میں ستر سے زیادہ دفعہ معافی مانگوں گا میں ستر سے زیادہ دفعہ معافی مانگوں گا اگر اللہ اس کو معاف کر دے پھر کیا ہوا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرما دی ماکان علبی وین المشرقین قربا کسی نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز ہی نہیں کہ ان ظالموں کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیوں کیا اگلی آیت میں اللہ اس کا جواب دیتا ہے جب ابا کی کفر پر موت ہو گئی تو تبر امن ہو ابراہیم علیہ نے برات کا اظہار کر دیا جب تک سانس کی آمد و رفت ہے جب تک خون کا دوران ہے بندے کی ہدایت کے چانس موجود ہیں اس وقت تک خیر خاہی بھی ہے اچھا سلوک بھی ہے ہدایت کی کوشش بھی ہے جب روح نکل گئی کفر پر اب یہ رب کا دشمن ہے اس کے ساتھ جو خیر خواہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا یہ ہے رحمت اللہ عالم اپنا سگا اچھا چچا اب یہ حدیثیں جہالت کی وجہ سے بیان کرنے میں خوف آتا ہے بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت قرآن کی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں وفات کے وقت ساری زندگی خدمتیں کرتا رہا آپ کی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتا رہا آپ کی پرورش کرتا رہا جا کر فرماتے ہیں یا اللہ الہ الا بہا کبھا چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے جیسے وکیل کہتا ہے وکالت نامے پر سائن کر دے پھر لڑائی میں خود کر لوں گا میں رب سے جھگڑا کر کے آپ کو جنت میں لے جاؤں ساتھ ابو لہب ظالم بیٹھا ہوا ہے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے چودھری دیکھنا یتیم بھتیجے کے پیچھے مت لگ جانا جاتے وقت کہتا ہے والا قدا تو بن محمد خیر و ادیان دینا بیٹے میرا دل کہتا ہے تیرا دین سارے دینوں سے اچھا ہے لیکن یہ جو چودھری بیٹھے ہیں یہ مجھے ملامت کرتے ہیں اگر ان کی ملامت نہ ہوتی تو میں تیرے دین کو ماننے والوں میں سب سے آگے ہوتا ولا کنّی دین عبد المطلب میں تو ابا کے دین پر مر رہا کتنے حریص ہیں ہری سو نالے کم الرحیم ایک شخص آتا ہے آپ پیسہ بانٹ رہے ہیں سونا بانٹ رہے ہیں لائن میں لگ گیا دے دیا اس کو پیچھے ہٹ کر پھر لائن میں لگ گیا پھر دے دیا اس کو پیچھے ہٹ, ہٹ کر پھر لائن میں لگ گیا پھر دے دیا اس کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ہو تو ان کی لغت میں نہیں, نہیں تھا وہ لے کر چلا گیا جا کر اپنے قبیلے والوں کو کہتا لوگوں سب مسلمان ہو جاؤ کیا ہوا کہتا وہ نبی تو دیتا ہی چلا جاتا ہے دیتا ہی چلا جاتا ہے دیتا ہی چلا جاتا, جاتا لالچ کی وجہ سے مسلمان ہوا جب قریب آیا لوگ سارے آئے بیٹھے در سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے استاد پہنچے اللہ نے خلوص بھی عطا کروا دیا آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں بدتی سے ہاتھ مت ملانا بدتی کو قریب مت بیٹھنے دینا اس کے قریب مت جانا ارے تجھ سے بدتی کو ہدایت ملنے کی امید ہے یا تیرے بدتی ہو جانے کا خطرہ ہے تیرا ایمان اتنا ہی کچا ہے کہ اس کے قریب ہوگا تو تو بدتی ہو جائے گا یا اس کے ہدایت پا جانے کی امید ہے اللہ اکبر اے کافر آیا ہاں جی کھانا کھاؤ گے ارے جی قلت ہے پیٹ پر پتھر باندھنے والے لوگ ہیں بکری کا دودھ پلا دیا اس کو اور کہتا جی اور دیں اور بکری کا دے دیا اور دے دیا سات بکریوں کا دودھ پی گیا قربان جاؤں یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھی بھوکے اور تو کافر اور تجھے میں پلاتا چلا جاؤں سات بکریوں کا دودھ پلا دیا دودھ پی کر پھر اس نے جانا کہاں تھا کہتا ہے ارشد اللہ اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ صبح ہوئی تو کہا ناشتہ کرنا بولے ہاں بکری کا دودھ پلایا تو والے اور کہتا جی بس کافر <وَاحِد> میں کھاتا ہے، مومن ایک آن میں کھاتا ہے دیکھو اسلام کا کسی کو دودھ پر بلا کر مسلمان کر رہے ہیں، کسی کو پیسہ دے کر مسلمان کر رہے ہیں جب وہ قریب آتا ہے تو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے کالا تل آرابنا بدوی کہتے ہیں ہم مومن ہوئے رب کہتا ہے مومن نہیں ہوئے ابھی تم مسلمان ہوئے ہو کوئی خوف سے کوئی لالچ سے کوئی مفادات کی وجہ سے جب قریب آؤ گے بیٹھو گے رب کا قرآن سنو گے اللہ کے نبی کے فرامین سنو گے تمہارے دل میں ایمان جاگوزی ہو جائے ہو جائے گا پھر تم مومن ہو جاؤ گے یہ ترتیب ہے اسلام کی بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی چھوڑ دیے اللہ دوبارہ کا وطالہ ناراض ہو گیا مَا لَهُ أَسْرًا حَتَّى فِي <الْأَرْضِ> نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ قیدی ہو ان کے حتیٰ کہ وہ ان کے گلے نہ کاٹے تم دنیا کا مال چاہتے ہو اگر اللہ نے یہ پہلے سے نہ لکھا ہوتا آج قیدی چھوڑنے پیسہ لینے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں ساتھی رو رہے ہیں فرمایا اس باغ کی دیوار تک میں نے رب کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے اس کے مقابلے میں سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں فیضا لکیت اللہ کفرو فیضا لکیت الدین قرح صدر برقاب حتٰذا اسن تمو ہم فشد جب کافروں کو ملو گردنے مارو لفظوں پر غور کرو حتہ اذا اسن تمو یہاں تک کہ جب اکڑی ہوئی گردنے کٹ جائیں خوب خون بہ جائیں لڑنے والوں کی کمر ٹوٹ جائیں فشد الوساق بھاگنے والوں کو پکڑو ف اما من امباد و اما فدان پھر چاہو پیسہ لے کر چھوڑ دو چاہے ویسے چھوڑ دو اس قرآن کی آیت میں اللہ پیسہ لے کر چھوڑنے کا بھی اجازت دے رہا ہے ویسے چھوڑنے کی بھی اجازت دے رہا ہے ادھر بدر کے میدان میں پیسے لے کر چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی ہے ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے ادھر قرآن کہتے ہیں آپ چھوڑنے کی اجازت ہے ادھر قرآن کہتے ہیں کیوں چھوڑا آداب آ جاتا وجہ یہ ہے بدر میں سامنے آنے والے چاچے تھے تائی تھے بھتیجے تھے بھانجے تھے دماد تھے بیٹے تھے وہی وہ تو تھے تو جب تھکائی شروع ہوئی اللہ کے فرشتوں کی جب اللہ اپنے فرشتوں کو کہہ رہا تھا میں بھی بدر میں آ رہا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں فطحت اللہ دین امن کو جما کر رکھنا جب مومن جمیں گے قلوب اللہ دینا کافرو کافروں کے دلوں میں میں روپ ڈالوں گا جب یہ جمیں گے وہ بھاگیں گے فد ربو فوکل آناک اے فرشتوں تم نے گردنوں پر مارنا ہے فد ربو منہ کُ بنان ان کے جوڑ جوڑ پر مارنا ہے یہ حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے فرشتے اس میں لڑے کے کے کاٹ لو تاکہ میں بچ جاؤں امیہ کو پکڑ لیا حضرت بلال کو دہکتے انگاروں پر لٹانے والا جس, کی جس سے ان کی چربی سے کوئلے بج جایا کرتے تھے ساتھیوں نے پکڑ لیا حضرت بلال کہتے ہیں ارے اللہ کا دشمن ابھی تک اللہ کی تلواروں نے اس کو پکڑا نہیں ساتھیوں کے اندر سے تلوار گھسا کر کے اس کے سینے میں اتار دی یہ دلیل اس بات کی کہ ابھی صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ابھی کٹائی پوری نہیں ہوئی اور پکڑائی پہلے شروع ہو گئی ہے کٹائی پوری نہیں ہوئی پکڑائی پہلے شروع ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی یہ وجہ تھی کہا کہ نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ پکڑنا شروع کرے حتی یہاں تک کہ اکڑی ہوئی گردنے کاٹ ڈالے آئندہ اٹھنے کے قابل نہ رہ جائیں تم چاہتے تھے کہ چھوٹا کافلا ہاتھ میں آ جائے اللہ چاہتا تھا کہ بڑا کافلا ہاتھ میں آ جائے اور ان کی جڑ کاٹ دی جائے وقت ادابل کافرین ابھی کافروں کی جڑ کٹی نہیں اور تم نے پکڑائی شروع کر دی وہ ایمان تو تھا ہی ایمان ہی تو مقابلے میں لایا تھا لیکن تھوڑا کچھ فیصد وہ خون بھی تو تھا نا وہ خون نے جوش مارا تو کہا اللہ نے حکم دیا پکڑنے کا بھی تو پکڑ لیں گے بچ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا ساتھیوں نے پیسے لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا رب رپلال نے آیات نادل فرما دی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاکرات ہوئے اللہ نے فرمایا دیکھ لو اگر ان کے ستر چھوڑو گے تو اگلے سال تمہارے ستر شہید ہوں گے سودا کر لو میرے ساتھ اور اگر اگلے سال اپنے ستر بچانے ہیں تو ان کو کاٹو لیکن حریص علیکم بالمؤمنین بلومنف الرحیم رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ آج ان ستروں کو چھوڑیں گے ان کو جھٹکا لگ چکا ان میں سے دسیوں مسلمان ہو جائیں گے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اگلے سال ستر اگر کام آ گئے تو وہ شہادتوں کے تاج پہن کر جنت میں چلے جائیں گے سودا مہنگا نہیں فرمایا رب سے سودا کر لیا کہ ان کو ہم چھوڑیں گے اور اگلے سال ستر شہید ہو جائیں تو پرواہ نہیں پھر آسمان کی آنکھوں نے دیکھا وہ ستر چھوڑے گئے ان میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے وہ بھی مسلمان ہوئے آپ کا داماد العاص بھی وہ بھی مسلمان ہوئے اور دسیوں لوگ ان میں سے مسلمان ہو کر انشاءاللہ صحابی بن کر نبی کے ساتھی بن کر جنت میں گئے اور اگلے سال ستر شہید ہوئے وہ شہادتوں کے تاج پہن کر جنت میں گئے یہ سیاست ہے مستفا کی یہ ہرس ہے میرے مستفا کی کہ یہ اپنے بندے کٹوا کر بھی کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں. اتنا پیار ہے سمت سے ربیض اللہ کم نے اجازت دے رکھی ہے تمام انبیاء کو کہ ایک دعا تمہاری ایسی ہے جو کہو گے میں پوری کروں گا اس کے علاوہ جو مانگو میں چاہوں دوں چاہوں نہ دوں لیکن ایک دعا تمہاری میں ہر صورت قبول کروں گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء نے اپنی اپنی دعا کی اللہ نے اس کو قبول فرمایا میں نے وہ اپنی دعا محفوظ رکھی ہوئی ہے اللہ اکبر عہد میں داند ٹوٹا ہوا ہے ماتھا پھوٹا ہوا ہے لیکن وہ دعا استعمال نہیں کی سائف میں پتھر مار مار کر لہو ل کر, کر بے ہوش کر دیا گیا ہے اللہ کا فرشتہ آ کر کہتا ہے آپ دے دیں اجازت پتھروں کو پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو میں ایک کر دیتا ہوں ان کا کچو مر نکال دیتا ہوں مگر آپ نے وہ دعا کا آپشن استعمال نہیں کیا لوگ کوڑا پھینکتے ہیں لوگ آپ کو برا کہتے ہیں بڑی تکلیفیں دی ہیں لیکن آپ نے ساری اپنے جسم مبارک پر برداشت کی ہیں مگر وہ دعا استعمال نہیں کی فرمایا وہ میں نے محفوظ رکھی ہے شفاطل امتی قیامت والے دن استعمال کروں گا تاکہ میری امت کو جنت میں بھیجا جا سکے یہ ہے رحمت اللہ عالمی اپنی جان پر برداشت کر کے امت کو جنت میں بھیجنے والا اپنے ساتھیوں کو کٹوا کر لوگوں کو مسلمان کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم حریث علیکم بالمؤمنین بلومنین الرحیم لوگوں پر اتنے رعف الرحیم ہیں اور تم پر اتنے حریص ہیں کہ میرے رب کو ترس آنے لگ گیا کہیں اللہ فرماتا ہے فلا اللہ فلاں فلا اللہ کا باق الفس کا اللہ اللہ یقون اے نبی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کے مسلمان نہ ہونے پر غم کرتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے ٹینشن لیتے ہوئے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوئے آپ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں کبھی فرمایا اللہ کا باقی کا الا کام ان لمی امین و بحاد الحدیثی افسوس کرتے ہوئے کہیں آپ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں آپ اتنا افسوس نہ کیا کریں ان نما علیہ کل الحساب ان لوگوں تک پہنچا دینا آپ کا کام ہے حساب لینا میرا کام ہے آپ پریشان مت ہوا کریں لیکن آپ مسلمانوں کے لوگوں کے اسلام لانے پر اتنے حریص ہیں اتنی ٹینشن لیتے تھے کہ رب ربعت جلال کو ترس آتا انما انتمر لستا علیہ آپ کا کام خالی نصیحت کرنا ہے آپ کا کام داروغہ بن کر کمر گردن سے پکڑ کر مسلمان کرنا نہیں ہے بار بار اللہ تبارک کو تعالی ایسی آیات نادل کرتا تسلی دیتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلات السلام حریث علیکم وہ اتنے حریص ہیں کہ بہت زیادہ ٹینس ہو جاتے حتیٰ کربلہ نے فرمایا ان نا برا علیہ کیا اگر آپ کو ان لوگوں کا منہ پھیر لینا بہت ہی بوجھل لگتا ہے فرست نفکن فل عرق اور سنمنف سما فتحتیا ہم بے آیا پھر اگر آپ کر سکتے ہو تو زمین میں کوئی سرنگ لگا لو یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لو وہاں سے کوئی ان کو چیز لا کر دکھاؤ جس سے ہی مسلمان ہو جائیں جب آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں رحمت اللہ عالمین اتنے زیادہ حریص ہیں کہ امت مسلمان ہو جائے امت جنت میں چلی جائے تو ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے وارث بننے کا حق ادا کریں ان کے وارث بننے کا حق کیا ہے جو ان پر تان و تشریح کرے ان کی گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے ان کے لیے بدوائیں کی جائیں ان کا حق ہے ہم ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں ان کا حق ہے ہر شخص عسکری تربیت حاصل کرے کیونکہ عسکری تربیت حاصل کرنے سے کافر ڈرتا ہے اور اس طرح کے جرم پھر وہ نہیں کرتا ہے ان کا حق ہے کہ ان پر کثرت کے ساتھ دروت پڑھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت بن بنوف کہتے ہیں ہم تین چار لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے جہاں گئے وہیں گئے آپ کے سائے کو ہم چھوڑا نہیں کرتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا سایہ نہیں تھا اس حدیث میں ہے ہم آپ کے سائے کو چھوڑا نہیں کرتے تھے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں آپ ایک باغ میں گئے سجدہ ریز ہو گئے اتنا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے تو ڈر آنے لگ گیا کہ شاید آپ دنیا سے چلے گئے اتنا لمبا سجدہ ایسا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کبھی ایڑیوں سے ایڑیاں ہلا رہا ہے کبھی ناک کھجل رہا ہے کبھی سر کے باروں سے کھیل رہا ہے اس طرح کی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ دہایت خوشو خزو کے ساتھ جم کر پڑھتے تھے تبھی تو شک ہوا اگر آپ حرکت ورکت کرتے تو شک نہیں ہوتا تھا تو میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبر اٹھایا تو آپ نے مجھے دیکھ کر بلا لیا کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا جی میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ اتنا لمبا صحیح تھا فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے جو آپ پر درود پڑے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اور جو آپ پر سلام پڑے گا میں اس کو سلام کہوں گا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ شکر ادا کیا فرمایا منصلّہ علیہ مرت ان صلی اللہ علیہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے رب الجلال دل دس بار اس پر رحمتیں نادر فرماتا ہے یہ نقد نقد کے سودے ہیں ادھر آپ نے درود پڑھا ادھر رحمتوں کے مستحق ہو گئے فرمایا ان اللہ ملا ہو علی نبی اللہ بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا دعا کرتا رحمتیں بھیجتا جبریل کہے تو دعا مانا بنتا ہے رب الجلال سلاد بھیجے تو رحمت مانا بنتا ہے ہم درود پڑھیں تو رحمت کی دعا مانا بنتا ہے یہ سب یہ کام کرتے ہیں یا یادینہ مانو اے ایمان وال سلو علیہ وسلم و تسلیمہ تم بھی آپ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو جب یہ حدیث صاحب نے بیان فرمائی ایک ساتھی کہنے لگا اے اللہ کے رسول علیہ السلامۃ السلام پھر میں جب دعا کرتا ہوں تو کتنے فیصد اس میں درود ہونا چاہیے تیسرا حصہ درود اور دو حصے میں اپنی ضرورتیں بیان کر دوں فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو اچھا ہے کہتا جی پھر میں ایک حصہ درود اور ایک حصہ اپنی دعائیں فرمایا زیادہ کر لو تو اچھا ہے کہتا جی پھر میں درود ہی پڑھتا رہتا ہوں رب سے کچھ نہیں مانگتا فرمایا اگر تو درود ہی پڑھتے رہو گے ربیع الجلال تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا تیرے ہم اور غم بھی دور فرما دے گا وجہ کیا ہے اللہ خود رحمتیں بھیجتا ہے اللہ والا کام کرو گے تو اللہ آپ کی بات کیوں نہیں مانے گا اللہ خود درود رحمت بھیجتا ہے فرشتے رحمتوں کی دعا درود بھیجتے ہیں اور ادھر جو رب کام خود پسند کرتا ہے وہ آپ کرو گے تو قبول کیوں نہیں ہوگا اسی وجہ سے دعا کرنے کے آداب کا یہ حصہ ہے اب جنازہ دیکھ لو الحمدللہ رب العالمین رب کی صلاح اقبی اگلی تکبیر میں نبی پر درود الۃۃ السلام اس کے بعد میت کے لیے دعا تشہد دیکھ لو اتحیاۃ اللّہ وسلامات وقت یہ بات یہ اللہ تعالیٰ کی سنا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے اور سلام ہے اس کے بعد جو آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جیسے کسی صاحب کے لیے فائل پیش کی جاتی ہے فائل کے یہ میری درخواست ہے اس سے پہلے اپنے ادارے کے کردار اس کی قربانیاں ہم یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے اس لیے ہمیں یہ ہماری درخواست قبول کی جائے جب رب ربعت الجلال کے سامنے فائل جاتی ہے سب سے اوپر اللہ کی صنع اوکے پاس ہے اس کے اگلے صفحے پر میرے مصطفیٰ علیہ اللہۃسلام پر درود یہ بھی قبول ہے نیچے آپ کی درخواست ہوگی تو کیا اللہ اس کو رد کر دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جس کا ادر نقد ملتا ہے جو بھی درود پڑے گا فرمایا اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور فرمایا ربیعت الجلال نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے انمرا سیاحین پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں اور درود کلیکٹ کرتے ہیں کہ کون کون امتی میرے نبی پر درود بھیج رہا ہے اور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں کسی ساتھی نے کہا کا تب لوگوں کا وقد آرم تھا اے اللہ کرسول علیہ صلاۃ السلام بندہ جب مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے اس پر آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا فرما انََََََََََ اللّہ حرما عل انتاق الجساد اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسم کو کھاتی نہیں ہے اب اس کا مانا کوئی کرے کہ وہ زندہ ہوئے زندہ ہوئے تو پھر شادی بھی کرتے ہوں گے شادی کرتے ہوں گے تو روٹی بھی کھاتے ہوں گے روٹی کھاتے ہوں گے تو پھر حاجت بھی کرتے ہوں گے یہ سب باتیں فضول ہیں عالم برزخ ہو یا عالم آخرت ہو یہ علم غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان پر صرف ایمان لایا جاتا ہے جتنا کتاب و سنت میں آ جائے اتنا مان لو قرآن و سنت میں آ گیا کہ آپ پر درود پیش کیا جاتا ہے آپ و صدق راہ ہم مانتے ہیں کہ آپ پر درود پیش کیا جاتا ہے اور فرمایا جمعہ والا دن جمعہ کی پچھلی رات جمعہ والا دن بڑا عظیم دن ہے اسی میں آدم علیہ سلاۃ اسلام کو پیدا کیا گیا اسی میں ان کو اٹھایا گیا جنت سے جنت میں ڈالا گیا اسی میں قیامت قائم ہوگی اسی میں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس میں مجھ پر زیادہ زیادہ درود پڑھا کرو مجھ پر آپ کا درود پیش کیا جاتا ہے جمعہ کی پچھلی رات اور یہ مغرب تک کسرت کے ساتھ درود پڑھو یہ زیادہ درود پڑھنے کا دن ہے عام دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھو ان دنوں میں اس دن میں خصوصی طور پر درود پڑھو اللہ اکبر اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ دو بار صبح و شام ستر ہزار فرشتہ نادل ہوتا ہے آپ کی قبر مبارک کو گھیر لیتا ہے آپ پر درود پڑتا ہے شام کو اور ستر ہزار آ جاتا ہے یہ واپس چلا جاتا ہے اگلے دن اور آ جاتا ہے اللہ اکبر کابت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے حدیث میں آتا ہے ستر ہزار فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے اور جو ایک بار آ جاتا ہے تک اس کی باری نہیں آئے گی آسمانوں پر بیت المامور کا طباع ہو رہا ہے اور زمین پر میرے مصطفیٰ علیہ سلاد السلام پر درود پڑھنے کے لیے ستر ہزار فرشتے آتے ہیں یہ اتنی عظیم عبادت انہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی اتنی قربانیاں دی اب ان کے یہ حقوق ہیں اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہے لیکن اشارہ کرتے کرتے کہ ہمیں یہ یہ کام کرنے چاہیے ہمیں تربیت لے کر مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کافر یہ نہ سمجھے کہ نبی کے وارث ختم ہو گئے یہاں تک یہ تعلق ہے کہ درود کون سا تو میرے عزیز بھائیوں یہ لکھی یہ تاج یہ معلوم نہیں تنجی یہ سب عربی کے لفظ ہی نہیں ہیں خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں جو درود معروف ہے حدیث کی ہر کتابوں میں موجود ہے وہی درود ابراہیم اس کے مختلف الفاظ ہیں وہ پڑھا کرو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم بھی دور کر دے گا حاجات بھی پوری کر لے گا اور گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ تبارک کا مطالعہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما اللہ